انفتار وہاں آپ نے دیکھا تھا کہ تیرہ آیات آئی تھی کہ جن میں قیامت سے قریب کے واقعات کا تذکرہ تھا اس کے بعد آیت آئی تھی علمت علامت ما احضرت یہاں اس کو مختصر کیا ہے اور چار آیات کے اندر لیکن اس کے بعد علمت ما قدمت و اخرت اس کی وضاحت اور جو نتیجہ نکلے گا سورہ تکویر میں وہ نہیں تھا کہ کیا نتیجہ نکلے گا بلکہ یہ کہ کدھر جا رہے ہو ادھر جا رہے ہو یا ادھر جا رہے ہو لیکن پورا انتقال میں وہ دونوں کے نتیجے بیان کر دیے جائیں گے کہ ادھر جاؤ گے تو کہاں پہنچو گے ادھر جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ادت سوا ان جب آسمان پھٹ جائے گا ویدل کوا کے اور جب کے تارے بکھر جائیں گے جڑ جائیں گے ویدل بہار اور اور جب سمندروں میں ابال آ جائے گا ویدل کبور و اور جب قبلیں تلپٹ کر دی جائیں گی علمت نقص مت ورق ہر جان جان لے گی کہ اس نے کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا یا کس سے کو آگے کیا کس کو پیچھے کیا یہ دونوں الفاظ یہاں سمجھ لیجیے بعد میں بھی آئیں گے یہ ایک ایک کس شے کو آگے بھیجا کس شے کو پیچھے چھوڑا یہ ہم پہلے بھی پڑ چکے ہیں یہ ہے کہ دنیا میں انسان کا ہر طرز عمل جو ہے وہ دو چیزوں کے درمیان طے کرتا ہے کہ اس میں سے کس کو میں پرائرٹی نمبر ون دوں کس کو پرایورٹی نمبر دو دوں جس کو پرایورٹی نمبر ون دی ہے ترجیح نمبر ایک وہ ہے جس کو اس نے آگے کیا جو ترجیح دوم میں رکھا وہ ہے جو پیچھے کیا بس یہی سارا معاملہ ہے کہ تم نے آخرت کو ترجیح اول دی ہے یا دنیا کو کس کو مقدم رکھا کس کو مؤخر ایک راستہ یہ ہے کہ میرا مطلوب تو ہے آخرت دنیا جتنی مل جائے نویرت اب بھی کوئی بات نہیں ایک یہ ہے طرز عمل کہ میرا اصل مقصود ہے دنیا آخرت کچھ مل جائے تو بونس ہے کسی کی سفارش سے مل جائے کسی کے اور ہیلے بہانے سے مل جائے لیکن مقصود میرا دنیا ہے تو بما قدمت دمک و اخرت کیا آگے کیا کیا پیچھے کیا یا کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا یا یوحل الانسان ما غر بربک رب <الْكَرِيم> اے انسان جے کس شخص نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے اپنے رب کریم پر یہ وہ مضمون ہے کہ جو سورہ حدید میں آ چکا ہے سورہ لقبام میں آ چکا ہے بلا یور الکب اللہ کہ یہ جو شیطان ہے یہ بے بس مساوی پڑھاتا ہے اس کی جو چالیں ہیں ہر ایک کے لیے ایک جیسی نہیں ہے کسی کو یہ ہے کہ کسی فرض سے روکنے کے لیے دفل میں لگا دے گا تم نفل کاموں میں لگے رہو مجھے اونچی عبادت ہے تقرم اللہ حاصل ہو جائے گا فرائض سے نارا کشی ہو جائے گی کہاں یہ اقامت دین اور کہاں یہ فرائض دینی چھوڑو آپ کو بس ذکر کیا کرو اور تاجر پڑھا کرو رات کو جاگا کرو یہ ہے اصل دیکھیے تو فرض سے غافل کر کے اگر نوافل میں گا یا بے ڈگر کر دیا تو اسی طریقے سے یہ اس کی ایک چال ہے اللہ تو بڑا غفور ہے بڑا رحیم ہے یہ کیا چھوٹی چھوٹی باتوں تو, تو وہ پکڑے گا ہاں خام خاتون خیال ہے وہ اتنا کوئی خورداگیر نہیں ہے اللہ بڑا غفور ہے کریم ہے رحیم ہے،, ہے اب اس سے وہ جڑی کرتا تھا کہ جرت بڑتی جا رہی ہے اسی پر کہ اللہ کی شان غفاری پر دھوکہ کھا رہا ہے یا انسان ماغر رکھا بے رب کل کریم کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے اپنے رب کریم کے بارے میں اللہ جی خلا کا کا لکھ جس نے تمہیں تخلیق کیا پھر تمہارا تصویہ کیا پھر تمہارے اندر اعتدال پیدا کیا برابر کیا آد اللہ کا تمہارے قواع جسمانی قوائے نفسیاتی ان سب میں ایک اعتدال پیدا کیا ہے یہ عدل جو ہے یہ گویا کے اس تخریق کے اندر بھی مذمت ہے انہیرنٹ ہے اور اللہ تعالی بھی عدل کرے گا تاکہ جو بھی گناہگار ہیں ان کو سزا دی جائے اور جو نیکوکار ہیں ان کو جھگا دی جائے یہ اس کا تقاضا ہے لیکن تم درحقیقت اس کی شان غفاری کو ایمفیسائز کر کے اس پر زیادہ اس پر زور ڈال کر تم انکار کر رہے ہو پھر ای صورت عماد رقبہ پھر جس شکل میں اس نے چاہ ہے تمہیں ترقی دے دیا جوڑ دے دیا کلّا بل تو کر زبون تم جدا و سزا کا انکار کر رہے ہو درحقیقت اللہ کی شان غفاری کے قصیدے نہیں پڑھ رہے ہو بلکہ یہ شان غفاری کے قصیدے پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ تم درحقیقت زدا و سزا کا انکار کرنا چاہتے یہاں یعنی سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر اس کے بعد آتا ہے لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا یہاں یعنی سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر پورے دن عزودہ ہمارا نہ کیا ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا یہ بالکل وہی فلسفہ ہے جہنم کی تدبیر کر رہے ہو تو اس کے اگل کا تک آتا ہے یہ جہنمے پہنچائے توے. یہ دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ کو اس کے و سزا اس کی عمل کا انکار کر رہے ہو یہ ہے اصل میں صورتحال کی جو سمجھ دینے کی ضرورت ہے کہ اس نے تمہیں بنایا اس کا تصویر کیا اس میں عادل پیدا کیا توازن پیدا کیا پھر تمہیں جس طرح چاہا جوڑ دیا کسی کی ناک بڑی بنا دی کسی کی آنکھیں بڑی بڑی بنا دی جو چاہا اس نے کیا آپ نے اپنے فیچرز خود کو چیز نہیں کی ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق بنا دی ہے آپ کی مرضی کے مطابق ہاں حضرت حسان ابن صابق نے کہا ہے حضور کے بارے میں کہ کان کا حلک کا تکماتا اے نبی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو تو پیدا کیا گیا جیسا کہ آپ نے چاہا آپ کا حسن جو ہے وہ اپنی جگہ پر شہ تھی وہ اعزازی صورت ہے ظاہر بات ہے انسانوں کو جو بھی ملتا ہے وہ تو اپنا دوسرقے. ان کا چوائس کوئی نہیں کہ ائی صورت ان معاشا عرقہ مختلف اجدا کو جس صورت میں چاہ جوڑ گیا کلّ بلتقبول ابدین اصل بات کیا ہے کہ تم جزا و سزا کا اور عامل کا انکار کر رہے ہو وہ نالے کم لاقین جبکہ ہم نے تمہارے اوپر محافظ فرشتے بھیجے ہوئے ہیں نہیں تو پھر سب ایکسرسائز انفیٹلیٹی ہوئی کائے کو ہم نے فرشتے بھیجے خامخواہ کو دو دو سنتری تمہارے ساتھ ہم نے بٹھا رکھے ہے کاہ کی لی اگر جزا نہیں سزا نہیں پکڑ نہیں وہ نہیں کچھ نہیں تو یہ کیا ہے ہم نے کاہے کو نہیں کیا و ان علیک المام کاتےبین وہ باعزت فرشتے جو لکھ رہے ہیں یا نمون عمات فلون جو جانتے ہیں جو کہ تم کر رہے ہو یہ چیز اللہ نے فکای کے لیے کی یہ جی سب جیسا کہ میں نے کہا ایکسرسائز انفیٹلٹی ہے یہ تو آبش ہے کار آبش اور اللہ کا کوئی کار آبش بے کار نہیں کرتا تو نتائج نکلیں گے نتائج کیا ہیں ام ال ابرار الفین اللہ کے وفادار مند وہ ہوں گے نعمتوں میں بہین الفجار نفی جہیم اور جو فاسق و فاجر ہوں گے جو کہ اپنی نفس کی شہوات و خواہشات کے بندے بن گئے ہوں گے نفی جہیم وہ جہنم میں ہوں گے یسلعنہا یوم الدین داخل ہوں گے اس میں یوم الدین کو جزا و سدا کے فیصلے کا دن وباہ انحاب غائدین پھر وہ وہاں سے کہیں جا نہیں سکیں گے غائب نہیں ہو سکیں گے وہاں سے نکلنے کا کوئی سوال نہیں وہاں سے بھاگ جانے کی کوئی جگہ نہیں مماجرا کا ماں یوم الدین اور تمہیں کچھ پتا ہے کسی نے کچھ کس بتایا ہے یوم الدین کیا ہے سما ادرا کا ماں یومین پھر تمہیں کچھ اندازہ ہوا ہے تو یوم الدین کیا ہے یوم لا کملے کو لفسن شیم ول امر یوم دل لسی جان کو کسی دوسری جان کے لیے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوا اور امر کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہوگا والامر امر یوم دل لم لاہ تکو یوم اللہ تل جی نسل نفسن, نفسن شیم ولا مفاطن ولا یو خدو مینا ادل ولا سرون وہ دن جانتے ہو وہ تن مماض رات ما یومین سو ما یوم الدین یوم لا کم لکھ نفسن نفسن يَوْمَ ومرو بارک اللہ علی ولا کم القرآن راظیم و نفا و ویات کم بل آیات عزی